کہ ان کے دل فضولیات میں منہمک ہوتے ہیں اور یہ ظالم چُپ کے چُپ کے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ شخص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 نشانی کے ساتھ بھیجے گئے تھے آمنت حالانکہ ان سے پہلے جس کسی بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی اب کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے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 سنہ دون چنانچے جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو وہ ایک دم وہاں سے بھاگنے لگے لو تَرْكُضُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ مسا نکم لال <تُسْأَلُون> سلو ان سے کہا گیا بھاگو مت اور واپس جاؤ اپنے انہی مکانات اور اسی عائش و عشرت کے سامان کی طرف جس کے مزے تم لوٹ رہے تھے شاید تم سے کچھ پوچھا جائے يا كُنَّا ظَالِمِينَ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 يسبحون الليل والنہار لا يفترون وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور سست نہیں پڑتے ام اتخذوا آلہتا من الارض ہم بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں سے ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو نئی زندگی دیتے ہیں لو كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا عم يَصِفُونَ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درم برم ہو جاتے لہٰذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں لا يسأل عن ما يفعل وهم وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا کسی کو جواب دے نہیں ہے اور ان سب کو دہی کرنی ہوگی ام اتخذوا من دونہی آلہتا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 مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو آخر یہ عذاب کی دھمکی کب پوری ہوگی؟ لو یعلموا الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم لو یعلموا الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم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 اپنے پرور کے ذکر سے منہ مو موڑے ہوئے ہیں تم تم نمست بھلا کیا ان کے پاس ہمارے سوا کوئی ایسے خدا ہیں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 گٹاتے چلے آ رہے ہیں پھر کیا وہ گالی با جائیں گے کہہ دو کہ میں تو تمہیں وہی کے ذریعے ڈر آتا ہوں لیکن بہرے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ کوئی پکار نہیں سنتے ویلن کن والی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 الخی مشفق جو دیکھے بغیر اپنے پروردگار سے ڈریں اور جن کو قیامت کی گھڑی کا خوف لگا ہوا ہو وہ تم لہم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 كانوا ينطقون ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے اب انہیں بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں إلى أنفسهم فقالوا پالو تم الظالمون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 نماز قائم کرنے اور زکوۃ ادا کرنے کی تاکید کی تھی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ ولوطاً آتيناه حكمًا وعلمًا ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين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 کہ وہ بہت برے لوگ تھے اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا فِي الْحَرْثِ فلح نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ القوم نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا حکم شَاهِدِينَ اور داؤد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 وَسَخَّرْنَا مَعْ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دے دی اور ویسے ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا کیا تھا اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابع دار بنا دیا تھا کہ وہ پرندوں کو ساتھ لے کر تسبیح کریں اور یہ سارے کام کرنے والے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 کہ کیا تم شکر گزار ہو سلیم شيء نالمی <عالمين> اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے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 وَذَنَّونِ اِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَنَّ قُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اور مچھلی والے پیغمبر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 اور زکریہ کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ یا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں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 توس جہنم میں نہ جاتے اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہاں وہ کچھ سن نہیں سکیں گے ان الذين سبق لهم من الحسناء اولاء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 تولو فقل آذنتکم على سواء وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَنْ, ان بَعِيدٌ مَا تُوْعَدُونَ پھر بھی اگر یہ لوگ مو موڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں علل اعلان خبردار کر دیا ہے اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس سزا کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے